امیر علیہ کی بارگاہ میں عرض ہے شب برات کے نوافل کے بارے میں کچھ بتائیے حضرت علامہ احمد الصاوی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر صاحب شریف میں نقل کرتے کہ حدیث پاک میں آیا جس نے اس شب یعنی شب برات میں سو رکعت نماز پڑھی اللہ اجزا وجل اس کے پاس سو فرشتے بھیجتا ہے تیس فرشتے اسے جنت کی